السّلام علیکم وبرکاتہ ونشهد انما عبدت رسول الله اما بعد فان محمد صلى بالبدعه الضلاله قبلت ضلاله نعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي بيده الملك القدير جس موضوع پر بات کرنی ہے برکت اسے کہتے ہیں اور ہم اس برکت کو حاصل کرنے کے لیے قوم سے ذرائع اور راستے استعمال کر سکتے ہیں لفظ برکت جو ہے یہ عام استعمال میں ہے ہم ایک دوسرے کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک مطالعہ آپ کے رزق میں آپ کے مال میں برکت نصیب فرمائے اللہ شاہ دعائیں کہ اللہ رب العالمین ہماری پوری زندگی کے اندر برکت نصیب فرمائے برکت کا معنی یہ ہے کہ خیر اچھائی کا کسی کو مل جانا اللہ رب العالمین کی طرف سے الخیر یہ ثبوت الخیر بلا ہی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خیر کسی کو مل جائے اور وہ خیر ثبوت ہمیشہ اس شخص کو نصیب رہے اور اگلی بات یہ ہے کہ یہ برکت اگر کسی تھوڑی چیز کے اندر انسان کو نصیب ہو جائے ان حلت کی قلیل ان پقت ہو اس کو زیادہ گر اور اگر یہ برکت کسی کثیر چیز کے اندر آ جائے تو وہ چیز قائم بھی رہے باقی بھی رہے اور اس میں یہ نفع باقی اور اس برکت کا جو ثمرہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعات کے اندر عبادات کے اندر فرما برداری کے اندر لگا رہے ہیں. ہم سمجھ لیتے ہیں کہ شاید برکت جو ہے بہت سارے مال کا نام بات یہ نہیں ہے بہت سارا مال تو قرآن کے پاس بھی تھا قارون کے پاس بھی تھا اور تارون کے پاس تو کتنا سارا مال تھا دولت تھی خزانے تھے جس کو سنبھالنے کے لیے بہت بڑی فوج کی ضرورت پڑتی تھی اس میں اور جب وہ شخص اپنے خزانوں سے لدا ہوا باہر نکلتا تھا تو باہر والوں کے منہ میں پانی آ جاتا تھا کہتے تھے کہ کاش کے ہمیں بھی ایسا ہی مال مل جائے مال تو بہت ہے لیکن یہی مال یہی دولت جو کثیر تھی اس کے لیے باعث سے برکت نہیں بنی نام ہی دار ہل ہم نے پورے دار سویت جس کے اندر وہ خود بھی تھا اور اس کے خزانے بھی تھے پرانے مجید کے اندر اللہ نے فرمایا کہ زمین کے اندر ہم نے ان کو تسا دیا اور حدیث پاک میں اس بات کا ذکر آتا ہے کہ نبی علیہ فرماتے کہ جل جل قیامت تک وہ نیچے کو گلتا گلتا جائے گا حرکت کرتا ہوا جائے گا جب قیامت قائم ہوگس وقت زمین کی نیچے والے حصے پر وہ پہنچے گا اب وہ نہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے نہ کوئی آکسیجن ہے نہ کوئی ہوائیں ہیں تو سوچ رہی ہے کہ مال تو بہت ہے لیکن یہ مال اس کے لیے بائیں سے بہتر ہے یہ جو لوگوں کے تصور ہے کہ مال میرے پاس بہت ہو زمینیں ہوں باغات ہو گاڑیاں ہوں فیکٹریاں ہوں کاروبار ہو میں ملک کا وزیر بن جاؤں میں ملک کا صدر بن جاؤ میں ملک کا گورنر بن جاؤ شاید یہ برکت والی باتیں ہیں تو یہ انسان کی جھوٹی آرزوئیں اور تمنائیں ہیں جو خاک کے اندر مل جائے گی برکت نہیں ملے گی تو برکت کیا ہے یہ سب خیر پی راہیے ان حلت فی قدیل فرقہ رات ہوت فی قطیر ہو آگاہ میں سما رہا ان پا فیط اللہ یہ برکت کا معنی اور وہ ہمیشہ رہے عربی زبان کے اندر البرکا باقی باقی نیچے جو زیر ہم پڑھتے ہیں نا برکا یہ اس کنویں کو کہتے ہیں یا تالاب کو کہتے ہیں یہ چشمے کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ پانی رہے کبھی ختم نہ ہو جس میں ہمیشہ پانی رہے کبھی ختم نہ تو معنی کیا ہے کہ وہ چیز ہمیشہ رہے اور اس معنی کی مضبوطی کے لیے ہم سی بخاری کی اس حدیث کی طرف آتے ہیں حضرت عبداللہ کے عمر فرماتے بات رضی اللہ کلو کتاب العلم کے اندر حدیث ہے دیگر مقامات پر بھی کہ نبی علیہ السلام کے پاس پوتے ہیں جمبار آپ کے پاس جمبار لایا گیا جمبار کسے کہتے ہیں شہم الخلہ یہ جو کھجور کا تنا ہوتا ہے اس کے آخری سرے کے اندر بالکل درمیان کے اندر ایک مغز ہوتا ہے جس کو شہم الدلہ کھجور کا مغز بھی آپ کہہ سکتے ہیں جس کو ہم اپنی اردو کی زبان کے اندر گابا بھی گاپا بھی بولتے ہیں اگر وہ ختم ہو جائے تو کھجور کا پودا ہی ختم ہو جاتا ہے اور اس کی بڑی خوبصورت قسم کی خوشبو ہوتی ہے اور اس کی بڑی لذت ہوتی ہے اور یہ کھجور کی روح اور جان ہے وہ نبی علیہ السلام کے پاس لایا گیا تو نبی علیہ السلام, علیہ السلام نے فرمایا ان شاہجہاں شاہجہاں رہتا درختوں میں سے ایک درخت ہے بارہ کاتح مسلم بارہ کاتم مسلم اس کی برکت ایسی ہے جس طرح مسلم کی برکت ہوتی ہے مجھے بتاؤ کہ وہ کون سا درخت ہے آپ نے صحابہ کا امتحان لے لیا صحابہ کا آپ نے امتحان لے لیا بتاؤ کہ وہ کون سا ہے عبداللہ بن رضی اللہ رض فرماتے ہیں کہ انا سنن میں نے ادھر ادھر دیکھا تو عمر میں میں سب سے چھوٹا تھا مجھے اب ابکر صدیق اور عمر فاروق شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ نما نظر آئے فہابا با میں مروب ہو گیا میں نے باد نہیں میرے دل کے اندر آ گیا تھا کہ کیا ہے بعد میں نبی السلام السلام نے فرمایا کہ اس درخت سے مراد کھجور کا درخت ہے اور اس کی تشویش بنتا ہے مسلم کے ساتھ ہے اللہ علیہ وسلم کہ میں نے اپنے باپ سے حرض کیا کروں ابا جی میرے ذہن کے اندر یہ بات آگئی تھی لیکن آپ اور جناب سیدنا شدی رضی اللہ تعالی انا کی موجودگی کی وجہ سے میں نے بولنا مناسب نہیں سی تمر فاروق فرماتے کہ بیٹا اگر یہ بتا دیتا تو ساری دنیا میں دعا کرتے برکت کی دعا کرتے اب کھجور کو دیکھ لو اس کی کوئی چیز بیکار نہیں کھجوریں تازہ استعمال ہو رہی ہیں جب یہ گزر جائے تو پھر کچھ کھجور استعمال ہوتی ہیں سردی ہو گرمی ہو سال ہر جو ہے کھجورے استعمال ہوتی ہیں تو مسلمان اور مومن کا نفع بھی اور نیکیاں بھی سال بھر زندگی بھر اور پھر کھجور کے شاخیں دیکھ لو اس کے نیچے سایہ حاصل کیا جاتا ہے وہ شاخے کٹ جاتی ہے اس کے پتوں سے سبیں بنتی ہے پنکھے بنتے ہیں اور پتا نہیں کیا کیا کچھ چیزیں بنتی ہیں اور انتہائی خوبصورت اور مہنگی اور بڑی فائدہ بش قسم کی چیزیں ہوتی ہیں نبی علیہ السلام سلام کھجور کی چٹائی پہ لیٹ جاتے تھے جس کے نشانات آپ کے جسم کے اوپر پیوست ہو جایا کرتے تھے یہ جی کھجور کو اس کی پتوں کو جلا کے آپ کسی زخم کے اوپر اس کی راکھ رکھ کے دیکھ لیں آپ کو نتیجہ معلوم ہو جائے گا کہ کس قدر اللہ تبارک مطالعہ اس کے اندر شفا رکھی ہے کھجور کی گٹھنی آج دیکھو کہ کتنی مہنگی بک رہی ہے اور پھر اسی کھجور کی گٹھنی سے کس کس انداز کی بیماریوں کا علاج ہو رہا ہے اجوا کھجور کیا اللہ رقع کیا رات نے اس کے اندر شپا رکھی ہے جادو کے لیے اور شہر کے لیے اور پھر کھجور کا تنا جب کٹتا ہے اس کو استعمال میں جب جاتا ہے بیکار نہیں جاتی اور جانوروں کو کھلایا جاتا تھا جو کہ آج کل کی یہ جو ہم جانوروں کو خوراک دیتے دودھ بڑھانے کے حوالے سے اور دو نمبر قسم کے के لگاتے ہیں لوگوں كو زہر دینے के لیے اس سے کہیں زیادہ قیمتی چیز یہ تھی کہ کھجور کی کٹڑیوں کو رات کے ٹائم یا کسی بھی ٹائم پانی کے اندر بھگو دیا جائے اور وہ نرم ہو جائے آپ کوئی گائے کو کھلائے بھینس کو کھلائے بکری کو کوئی چیز کھجور کی بیکار نہیں تو فرمایا کہ کھجور ایک ایسا درخت ہے کہ اس کی تشویش آپ نے ایک مسلمان سے دی ہے جیسے مسلمان ایک دین کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور اللہ رب اس کو مضبوطی اور پختگی نصیب فرماتا ہے اسی طرح کھجور کے درخت کے اندر بھی پختگی ہے سب اللہ حیاتی مسلمان کے پاؤں اس طرح مضبوط ہوتے ہیں جیسے کھجور کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں دنیا کی کوئی طاقت ان کو قرآن سے اللہ کے پیغمپر سے دین اسلام سے دور نہیں کر سکتے پھر کی بیوی کو دیکھے ایمان لے آئی مسلمان ہے ہر طرح کے ہتھ استعمال کر لیے آخرکار لکڑیوں کے جس ایک ڈھانچے کے اندر لکڑیوں کے ڈھانچے کے اندر کھڑا کر کے اس کے اندر بوک دار کیل پی وس گئے جسے اس اسے خون نکل گیا لیکن ایمان کے حوالے سے ان کے پاؤں دگمگائے گئے دنیا میں بھی اور قبر میں جب منکر الکیر آتے ہیں اس کے پرت اس کی نظر پڑے گی منقر اور لکیر اجنبی لوگ اور عجیب قسم کی شکل اور صورت کہ دیکھتے ہی فر سب چیزیں بھول جائے گا گناگار سب چیزیں بھول جائے گا پسینہ چھوٹ جائیں گے لیکن یہ مسلمان بندہ وہاں پر بھی پوری سابق قدمی کے ساتھ اس کے تین سوابوں کا جواب دے گا جب انسان امتحان دینے جائے اور منتقل سوال کرے اور وہ گھبرا جائے تو جو کچھ یاد تھا وہ بھی نکل جائے گا لیکن اگر گھبرائے نہیں تو پھر کیا ہوگا پوری تمانیت کے ساتھ جمی کے ساتھ اس کے سوالوں کا صحیح جواب دے گا ایمان کی دولت موجود ہے منکر نکیر کو دیکھ لیا وہاں پر بھی اس کے پاؤں پاؤڈر کھڑائے گے نہیں ہر ایک سوال کے جواب صحیح صحیح دیتا چلا اللہ سب کو یہ توفیق نصیب فرمائے تو خجور کے درخت کو ایک مسلمان کے ساتھ تشویح دی خجور کا درخت جب تک یہ کھڑا ہے اس وقت تک یہ کار آمد ہے سردی ہو گرمی ہو اسی طریقے کے ساتھ مسلمان جب تک زندہ ہے اس کی خیر و برکت اس مقد تک جاری اور ساری رہنی چاہیے اور جاری اور ساری رہنی بارہ قاتل کا بارہ قاتل مسلم تو برکت کا معنی یہ کہ وہ خیر کسی کے اندر آئے اور وہ خیر وہاں سے رخصت نہ ہو وہاں پر موجود رہے اگر تھوڑی ہے تو ان کے لیے کافی ہو جائے اگر زیادہ ہے تو ان کے لیے نفع ہو جائے زیادہ ہے تو نفع ما پہنچا پرانے مجید کی جو آئے تک آپ نے سنی ہے تبارک کل تبارکی تبارک بابرکت وزاد جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون سے لوگ اچھے عمل کرتے ہیں تبارک اس سے مراد اللہ تبارک و تعالی کی ذات بابرکات یعنی وہ ذات اپنی ذات کے اعتبار سے برکت والی ہے تبارک اللہ دی اللہ کی ذات جو ہے وہ کیا ہے برکت والی اور برکت کسی کی طرف سے آتی ہے یسبوت الخیر اللہی یہ الہ العالمین کی طرف سے آتی ہے برکت کسی اور طرف سے نہیں آتا برکت دینے والا وہی خیر دینے والا وہی سب چیز اسی کے پاس الخیر کلو بھی نہیں تبارک اللہ تبا تبارک تھا اللہ تو تبارک تھا اور تعالی تا نہیں اور ہر قسم کی خیر الخیر کلویت ہے تیرے ہاتھ کے اندر ہے کسی اور کے ہاتھ کے اندر نہیں خیر صرف اور صرف اسی کے ہاتھ کے اندر ہے تو اپنی ذات کے تمام سے اور پھر وہ تبار قسم و ربی کا اللہ تبارک کا نام بھی بائے سے برکت ہے تبارک ربی کا دل جلال اکرام اللہ کے جتنے بھی اسمال گھسنا ہیں وہ سارے کے سارے بائیں سے برکت ہیں اور برکت والے ہیں اور ان میں سے سب سے عظیم تر نام کے نبز اللہ کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا نبی علیہ السلام سلام میدان میں صحابہ کرام دوپہر کا وقت ہے گرمی ہے مختلف جھاڑیوں کے نیچے جا کے لیٹ گئے ایک دشمن پیچھے سے چلا ہوا تھا اس نے دیکھا کہ سب آس پاس میں سو گئے اس نقط کے پاس آیا جس کے نیچے نے کریم علیہ لیے سرام و سلام ہوئے تھے تلوار لی اس نے نیام سے باہر نگی تلوار نبی نے سراد سلام کی آنکھ کھل گئی کہنے لگا کون آپ کو آج میرے ہاتھ سے بچائے گا آج میرے ہاتھ سے کون آپ کو بچائے میرے حملے سے کون بچائے گا تلوار ہے میرے ہاتھ میں آپ خالی ہاتھ ہیں. تلوار ننگی ہے تیار ہو جاؤ کون بچائے گا آپ نے کیا کہا اللہ صرف نفسی اللہ آپ کی زبان سے نکلا تلوار نیچے گر گئی اور کافر جو ہے وہ درزنے لگا کافر درزنے لگا وہ تبارک و اکرام اللہ تبارک مطالعہ کے نام بھی برکت والے وہ زار بھی برکت سبحان کسبک تبارک, تبارک جو ہے صرف اللہ تبارک مطالعہ کے لیے کسی غیر کر استعمال نہیں ہو سکتا یہ جو بعض لوگ جہالت کی بنا پر جو ہے اپنے ہوٹلوں کا نام رکھ رہے تبارک ہوٹل یہ غلط ہے الہاد ہے عقیدے کا مسئلہ ہے لفظ تبارک صرف اور صرف اللہ عالمین کے لیے ہے اور مبارک بھی وہی ہے رے کی کثرا کے ساتھ مبارک کوئی نہیں ہو سکتا اللہ کے علاوہ اور اللہ تبارک مطالعہ اپنی ذات کے اعتبار سے تبارک اور اپنے اسما کے اعتبار سے تبارک اور برکت وہیں سے آئے گی جہاں آئے گی وہ مبارک بن جائے گا راک پر زبر پڑ جائے گا لین القدر لہل نے مبارک اس میں برکت کی کیا بات ہے شہر اللہ رب کے نے اس مہینے کے اندر قرآن مجید کو نازل کیا قرآن کیا اللہ کی کلام قرآن اللہ کی کلام اس وجہ سے یہ مہینہ شہر مبارک اور یہ رات لئی نہ اور مبارک کون ہے اللہ اور وہی وہ تبارک اللہ نے شراب کے اندر برقر نازل کما اندر امزل نہ ہو قرآن مبارک پتا بے ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا جو کہ مبارک ہے برکت والا فتہ بے ہوں تو اس کی اتباع کرو اس کے پیچھے لگ جاؤ اس کے پیچھے لگ جاؤ اللہ کن ترحم تاکہ تم پر رحم کیا جائے اللہ نے ذکر مبارک کہا کتاب مبارک ہے اس کو کتاب مبارک کہا برکت والی کتاب تو برکت اللہ رب العالمین کی طرف سے آتی ہے لہذا سب سے پہلے نمبر پر ہمیں اپنا عقیدہ ٹھیک کرنا چاہیے اللہ رب العالمین کی ربوبیت کے حوالے سے عروحیت کے حوالے سے اسما و صفات کے حوالے سے عبادات کے حوالے سے جب عقیدہ ٹھیک ہو جائے گا یہ بندہ مسلم بن جائے گا اور جب یہ بندہ صحیح معنی کے اندر مسلم بن جائے گا مرتے دم تک یہ خیر و برکت کے ساتھ ہی رہے گا یہ خیر و برکت کبھی اس سے جائے گی نہیں اب اس کے بعد مار میں برکت رزق میں برکت زندگی میں برکت یہ سب چیزیں حاصل کرنے کے ذرائع کیا ہیں کہ ہم رسول کریم علیہ سلاد اسلام کی سیرت طیبہ آپ کی سنت حدیث اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی بنانا ہے پھر ہماری زندگی کے اندر برکتیں آ جائیں گی نبی علیہ السلام کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ چیزیں بارے سامنے آتی ہے کہ تھوڑی سی چیز بھی ہوتی ہے تو اللہ تبارک و مطالعہ اس کو سب کے لیے کافی بنا دیتا ہے اور آج یہ محاورہ ہم عام طور پر سنتے ہیں کہ جی ایک دور تھا جس میں ایک کبابہ تھا دس کھاتے تھے اور آج دس کھاتے ہیں پھر بھی پوری نہیں پڑتی برکت اڑ گئی ہے اس برکت اٹھ گئی ہے تو کیسے پوری پڑے گی اب آپ آئیے رسول کریم علیہ السلام السلام اور صحابہ کی زندگی کی طرف غزوہ خندق مشہور غزوہ ہے سیب خاری کتاب المقاضی نبی علیہ اللہ اپنے صحابہ کے ساتھ مل کے خندق کھود رہے حضرت جامع رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام السلام کے صحابی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھا تو آپ کے چہرے کے اوپر گرد غبار مٹی بھوک آثار تھے اور سب صحابہ تین دن سے لا لال کر ہم نے کوئی چیز چکی نہیں کام میں لگے ہوئے اور پیٹ کے اوپر پتھر بنے ہوئے کہتے کہ میں نکلا اور میں نے اپنی بیوی سے جا کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آج بھوک سے جو کیفیت میں نے دیکھی ہے اس کیفیت کو دیکھ کے مانا صبر ہمارے لیے صبر نہیں ہو سکتا صبر کی گنجائش نہیں ہے بتاؤ کہ گھر میں کھانے پینے کے لیے کیا ہے تو حضرت جاب رضی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ بتاتی ہیں کہ ہمارے پاس ایک سا چو ہے اور ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے جو گھر کے اندر ہم نے پالا ہوا ہے جیسے گھر کے اندر آدمی بکری کا بچہ پال لیتا ہے پر دو ہیں. تو میں نے ہم سے کہا ٹھیک ہے آپ آٹا تیار کریں اور میں بکری کا بچہ سبا کرتا ہوں تو میری بیوی نے میرے بکری کے بچے سبا کرنے اور تیار کرنے پر جو ٹائم لگا اسی دوران اس نے چکی کے اوپر آٹا پیس لیا اور میں نے بکری کا بچہ ضمہ کر کے گوشت تیار کر لیا اب اس سے پتا چلا کہ عورت کی ذمہ داریاں کیا ہیں آٹا بھی اگر چکی پر پیسنا پڑے تو وہ بھی پیسنے کا ثبوت اس حدیث کے اندر موجود ہے جبکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ رہا ہاتھ میں ڈھٹے پڑ گئے تھے چکی چلاتے چلاتے اور آٹا پیستے پیستے اور آج ہم کہتے ہیں کہ عورتوں کی یہ ذمہ داری ہے ہی نہیں تو حضرت اہلیہ نے آٹا پیس لیا اب اس کے بعد حضرت جاوید کو تلقین کرتی ہیں کہ آپ نبی علیہ شرام کے پاس جائیں اور بالکل آپ کے قریب ہو کے یہ بات کہہ دینا آپ ہمارے پاس تشریف لے ہیں اور اگر چاہے اپنے ساتھ ایک یا دو ساتھیوں کو بھی لا سکتے کہتے ہیں کہ میں گیا اور میں نے نبی علیہ السلط اسلام کے کان کے قریب بالکل سار کو سری طور پر آہستہ سے یہ بات میں نے آپ کو بتا تو جب نبی علیہ السلام اسلام نے یہ بات سنی تو آپ نے صحابہ کے کے اندر اعلان کر دیا اور میں کہ حضرت جابر رضی اللہ ان کے گھر میں سب کا کھانا ہے ان کی طرف سے ان کے گھر میں سب کی دعوت ہے حضرت جابر رضی اللہ تر جب یہ بات سنو تو بڑے پریشان ہو گئے اپنی بیوی کے پاس آئے حدیث کے الفاظ ہیں بے کا کزا بے کے کزا وکزا وکضا آج تمہارا بڑا معاملہ خراب ہو گیا بیوی بی کو بھی کچھ کہا کہ کی کیا ہوا کہ نبی علیہ السلام اسلام نے سارے صحابہ کے اندر اعلان کر دیا قدرت جا کر کے گھر کے اندر دعوت سو رنگ آج کھانا ہے وہاں پر جا کے کھانا ہے ابشی زبان کے اندر سورن کا لفظ جو ہے دعوت کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ولیمے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہ لفظ نبی علیہ السلام نے یہاں پر کہا محیہ عالم محیہ عالم بیکم سورن بی جا میرا حکم آپ کہ اچھا یہ بتاؤ کہ جو میں نے تمہیں کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے یہ بتا دینا کہ تمہارے پاس ایک ساتھ آٹا ہے اور ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے آپ تشریف لے اور اپنے ساتھ ایک یا دو سال چن بتا دیا تھا لگے بتایا تھا اور میں پھر پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے رسول اللہ صلی اللہ وسلم کو تو نے بتا دیا تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں نبی علیہ السلام اسلام ہمارے مہمان ہم آپ کے میزبان اور باقی سارے صحابہ نبی علیہ السلام کے مہمان اور آپ کے میزبان ہیں بڑی سمجھدار خاتون اللہ ساری عورتوں کو سمجھداری دین کے اندر اور قرآن و سنت کا علم نصب فرمائے یہ وہ صحابیہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تع فرماتے ہیں کہ میں نے شادی کی نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ جابر کیا نے شادی کر لی کہ جی ہاں یہ کتنی سادگی ہے نبی السلام کو پتہ نہیں اور میں بکر الرحم وہ کاری ہے یا پہلے سے سیب شادی شدہ یا طلاق شدہ یا بیوہ ہے کہ سید مند اور میں نے بکر سے شادی کیوں نہیں کی کہ لگے کہ میرے باپ جو کہ قصبۂ بہت میں شہید ہو گئے نو بیٹیاں چھوڑ کے گئے جن میں سے تین شادی شدہ ہیں باقی چھ کواری بچیاں ہیں میں ایسی اور کو لے کر آیا ہوں کہ لے ہن نہ کہ ان کے بالوں میں کنگی کر سکے ان کے بالوں میں کنگی کر سکے نندے ہیں نا اب ان کے بالوں میں کنگی کرنے کا مسئلہ ہے میری بہنوں کی خدمت اور ان کو با ادب بنائے تربیت دیں اگر ویسی بچی لے کے آ جاتا تو صبح شام تو جھگڑے ختم نہ ہوتے یہ وہ صحابی ہے اتنی سمجھداری کی بات کی حضرت جابر پریشان ہے کہتے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اور عورتوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ شوہر جب باہر سے آئے تو ایسی خبر نہ اور اس کو سنا کہ وہ پریشان ہو کے بیٹھ جائے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جب نبی السلام تشریف لایا کرتے تھے انتہائی پریشانی کے عالم میں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو تسلی دیا کرتی تھی اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا تاہم آپ بوجھ والوں کا بوجھ اٹھاتے ہو آپ یتیموں کا خیال رکھتے ہو آپ غریبوں کا خیال رکھتے ہو کہ اللہ آپ کو ضائع کر دے گا آپ نے جبریل جدریل کو جو دیکھا گھبرائے پسینے چھوٹ گئے گھر میں تشریف لے گئے سے رونی دس سے رونی زبے رونی زبے رونی کپڑا اڑھا دو بخار چڑھ گیا لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کو کیا کہہ رہی تسلی دے رہی یہ عورتوں کی تربیت بھی اس طریقے کے ساتھ ہونی چاہیے نبی سلامت وسلام تشریف لے گئے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ گوندنے کہ کا عمل شروع نہیں کرنا اور دوسری جلد کے اندر عدیث ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے آپ نے آٹے کے اوپر سے کپڑا ہٹایا آٹے کو کھلا نہیں چھوڑا کرے اس کے اوپر کپڑا رکھا کرے کپڑا رکھا ہوا آپ نے کپڑا ہٹایا اور اس کے بعد کیا کیا باساخاڑا نبی علیہ السلام, علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی برکت کی اللہ سے دعا کی برکت کی پہلے برکت کی دعا کی اور اس کے بعد نبی علیہ السلام, علیہ السلام, علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک جو تھا جس طریقے سے کسی چیز کے اوپر دم کرتے ہیں اس آٹے کے اوپر آپ نے دم کرتے باساکہ باساخا کا مانا یہی وساخ سین کے ساتھ پھر سواد کے ساتھ تو نبی الشراب سلام نے برکت کی دعا کی پھر آپ دوسرے برتن کی طرف گئے آپ نے ڈھکنا وہاں سے ہٹایا ڈھکنا ہٹانے کے بعد نبی علیہ, السلام علیہ السلام نے السلہ بل برک وہاں پر بھی آپ نے اسی طریقے کے ساتھ برکت کی دعا کی اور اس کے اندر آپ نے پھونٹ ماری کی اور اس کے بعد حضرت جاگر سے کہا کہ اپنی بیوی سے کہو کہ پڑوس والی عورتوں کو بلا لے تاکہ پڑوس نے آ کے اس کے ساتھ مل کے روٹیاں پکائے سے عورتوں کو بلاؤ تو معنی یہ ہے کہ پڑوس میں سے بھی عورتوں کو بلایا جا سکتا اور وہ آ کر تیری بیوی کے ساتھ مل کے روٹیاں پکائے ہم روٹیاں پک رہی ہیں سالن پک رہا ہے صحابہ گرام کو حکم دیا کہ دس دس کی تعداد کے اندر بیٹھ جاؤ لا لاتوں شور نہیں کرنا آپ نے فرمایا کہ شور نہیں کرنا ہم جب کسی کے گھر کے اندر چلے جائیں کوئی اللہ کا بندہ بلا لے تو وہاں پر شور نہیں ڈالنا چاہیے آرام اور سکون کے ساتھ بیٹھنا چاہیے لا لاتزاب بخاری کے الفاظ ہے اے میرے صحابہ یہاں پر بیٹھ جاؤ اور تم نے بیٹھ جانا ہے اور تم शोर شور بھی سب بیٹھ گئے اب روٹیاں تازہ پک کے آ رہی ہیں سالن گرم گرم جو ہے ہنڈیا سے نکال کے رکھا جا رہا ہے صحابہ کے نام کھا رہے ہیں نبی علیہ اللہ بھی کھا رہے ہیں اب کھانے کے بعد جب آرگ ہو کے چلے گئے تو نبی سلام اسلام نے حضرت جاوید کی بیوی سے کہا کہ اب لوگوں کے اندر تقسیم کر دو اپنے پڑوسوں پہ ان کو ہتھی دے دو ان کو ہتھی دے دو آس پاس کے لوگوں کے اندر اس کو باندھ پڑوسیوں کا خیال رکھا گیا ان کے اندر اس کو تقسیم کر دو جناب سیدنا جامع رضی اللہ کو فرماتے ہیں کہ جب سارے کھا کے چلے گئے وہ ہم الوفن وہ ہم علوف الف نہیں کہا وہ ہم علوف الوفر کمانا کئی ہزار کی تعداد میں تھے کئی ہزار کی تعداد میں تھے اور کھا کے چلے گئے ہم نے پڑوس میں بانٹ باٹھنے سے پہلے جب دیکھا تو جب کپڑا ہٹا کے دیکھا تو آٹا جیسے رکھا تھا ویسی موجود تھا سالن جیسے پہلے جوش مار رہا تھا ویسی تو اس کے اندر ایک ذرہ کے برابر کمی نہیں تو برکت کیا ہوئی کہ تھوڑی سی چیز کے اندر اگر آ جائے تو رات ہو اس کو کثیر بنا دے سب کے لیے کافی ہو جائے سب کی ضرورتیں پوری ہو جائیں سب کی بھوک ختم ہو جائے کوئی, تین دن ہے, کوئی دن سے بھوکا ہے لیکن جب اللہ کے پنم رسول اللہ نے اللہ مبارک و تعالیٰ سے دعا کی ہے تو اس دعا کا نتیجہ دیکھے گی کی برکت کیسے آئے گی؟ تو برکت آئے گی دعاؤں سے برکت آئے گی دوسروں کا خیال رکھنے سے صرف اپنے پیٹ کے اوپر نظر نہ رکھے انسان دوسروں کا بھی خیال رکھے کے ان کے ساتھ بھی پیٹ رکھے اور پڑوسوں کا خیال رکھے کہ میرے پڑوس کے اندر رہنے والے لوگ ہیں ان کے ان کا بھی مجھ پر حق بنتا ہے آپ مسجد کے اندر تشریف اور بات ہے جناب شہید نب رضی اللہ تو ان کے مشہور و معروف واقعہ ہے کہتا کہ مجھے بھوک لگی تھی اور دل کے اندر خیال آ رہا تھا کہ وہ کھانے پینے کی چیز مل جائے ایک دودھ کا پیالہ آ تو مجھے نبی علیہ السلام السلام نے حکم دیا کہ وہ رہا رضی اللہ تعالی کھڑے ہو جاؤ اور سب کو پلانا شروع کرو دل کے اندر خیال آیا کہ یہ تو اگر صرف مجھے ہی مل جائے میں پی تو میری بھی بھوک ختم نہیں ہوگی لیکن حکم تھا ابتباع رسول ہے اطاعت رسول ہے سراخوں پہ لب پہ کوئی بات نہیں آئی بھوک اپنی جگہ پر ہے اتنی بھوک ہے اتنی بھوک ہے کہ اس بھوک کی وجہ سے حالت بڑی عجیب و غریب ہے لیکن دائیں ہاتھ سے شروع ہوئے پھر ایک کو پلایا پھر دوسرے کو پلاتے پلاتے نبی رسلات سرار تک جا پہنچے تو پتا چلا کہ آپ کسی کو کچھ چیز دے رہے تو دائیں سائر سے شروع ہو جائیں پہلے دائیں شخص کا حق ہے چاہے عمر میں چھوٹا ہے یا بڑا ہے وہ کوئی بیٹی ہے یا بیٹا ہے دائیں سائر سے شروع ہو جائیں دائیں طرف سے شروع ہو گئے سب کو پلاتے پلاتے اب نبی رس اللہ السلام کے پاس جا پہنچے جب آپ کی باری آئی آپ نے فرمایا کیا ابوریرہ اب تو پی لے آپ نے پہلے نہیں پیا پہلے اب ریرا رضیلہ تم سے کہا کہ آپ پی ابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پیا پیٹ بھر کے پیا جب پیٹ بھر گیا اب نبی رسی اللہ کو دیا فرمایا اور پی لو کہ ایک قطرے کی گنجائش نہیں تھی لیکن آپ کا حکم تھا اتباع اور اتاف کے طور پر ابو رحر ال رسی اللہ نے پھر اپنے ہوٹھوں کے ساتھ لگایا پھر آپ کے دے دیا فرمایا اور پی لو پھر اسی طرح کا کہتا آن آن آشرشر دس صحابہ تھے دسویں نمبر پر میں تھا سب نے پی لیا اللہ رب اس کے, کے پیالے کے اندر کو برکت رکھ دی کہ برکت سفر پہ تھے وزو کرنے کا وقت آ گیا تو نبی علیہ السلاط اس موقع پہ پوچھتے ہیں کہ کسی کے پاس کو پانی ہے تو لے آؤ ایک چھوٹے سے برتن کے اندر پانی لایا گیا نبی علیہ السلام اسلام نے اللہ سے برکت کی دعا کی اور اس کے بعد اپنے منہ کے اندر بھی پانی لیا وہ بھی اس میں شامل کر دیا اللہ نے اس میں کیسی برکت پیدا کی صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ آپ کے اگلیوں کے بیچ میں سے پانی اس طرح نکل رہا تھا جس طریقے سے فوارے کا پانی نکل رہا ہے اس طرح پانی آپ کی انگلیوں کے درمیان میں سے نکل رہا تھا جس طریقے سے کوئی فوارہ کسی جگہ کے اوپر لگا ہوتا ہے اور زوردار طریقے کے ساتھ پانی نکل رہا دبی رسرات ایک اور سفر میں ہے اس میں پانی کی ضرورت محسوس ہوئی حضرت علی اور ان کے ساتھ ایک اور صحابی کروانہ کے بخاری کی حدیث ہے کہ پانی تلاش کرو تلاش کرتے کرتے ایک جگہ پہ, پہ, پہ پہنچے تو دیکھا کہ ایک عورت اٹھنے کے اوپر سوار ہے مشکیزیں رکھے ہوئے ہیں درمیان کے اندر خود بیٹھی ہوئی ہے ٹانگے اس کی اس کے آگے لٹک رہی ہیں اس سے پوچھا کہ پانی کہاں ہے کہنے لگی کہ پانی پوچھتے ہو ہی ہا ہی ہا بہت دور ہے بہت دور ہے کل اس ٹائم میں وہاں پر تھی جہاں سے پانی بھر کے میں لا رہی ہوں کل اس ٹائم میں وہاں پر تھی جہاں سے پانی بھر کے لا رہی میں گھر میں اکیلی عورت ہوں چھوٹی چھوٹی یہ تین بچیاں ہیں پانی جب میں وہاں سے بھر کے لاتی ہوں تو اپنے محلے میں پانی بیچتی ہوں جس سے میں اپنی ضروریات پوری کرتی اور اپنی بچیوں کا پیٹ پالتی ہوں کہ, کہ چلو پھر اللہ کے پیغمبر رسول کریم علیہ السلام السلام کے پاس تاکہ وہ جس کو ساحر کہا جاتا ہے نوزب اللہ جادوگر کہا جاتا ہے پروپیکنڈا جو ہوتا ہے نا یہ بڑی عجیب قسم کی شیطانی حرکت ہوتی ہے پورے ملک کے اندر یا پوری دنیا کے اندر یہ پروپنڈا کی نوز یہ ساحر ہے یہ کاہر ہے یہ ایسے ہیں یہ ویسے ہیں کہ لے کہ جو ساہر ہے جادوگر ہے حضرت علی رضی اللہ کو کہتے ہیں ہاں جو کچھ تو سن چکی ہے جس کے متعلق ہم انہیں کے پاس آپ کو لے کے جا رہے ہیں وہاں سے لے کر آیا نبی علیہ اللہ علام نے فرمایا کہ اس کو سواری کو مٹھاؤ سواری سواری نیچے بیٹھ گئی عورت کو وہاں سے اتارا مشکیزیں اتارے اب چوبیس گھنٹے گرمی کی موسم اتنا سفر جو کیا تھا مشکیزیں ڈھیلے ہو چکے تھے پانی جو ان کے اندر تھا وہ چلک رہا تھا ڈھیلے ہو چکے تھے نبی علیہ اللہ علام نے تھوڑا سا پانی لیا اور اس کے بعد آپ نے اللہ سے برکت کی دعا کی اور اس کے بعد اس پانی کو دوبارہ ان مشکیزوں کے اندر ڈالا گیا اور صحابہ کو حکم دیا کہ اپنے برتنوں کو بھر لو سب نے اپنے برتن بھر لیے فرمایا کہ تم خود پی لو اپنی سواریوں کو پلا لو ایک صحابی کو نہانے کی ضرورت تھی فرمایا کہ تو بھی پانی لے لے اور اس پانی سے جا کے نہا لیں فرض تھا اس کے اوپر پہلے تیمم کیا تھا اور اگر غسل فرض ہو چکا ہو پانی نہ ملے تیمم کر کے نماز پڑھ لے لیکن جب پانی ملے گا پھر دوبارہ سے نہائیں گے لیکن نمازیں نہیں دوہرانے اب یہ سارا کام ہو گیا اس کے بعد نبی علیہ السلام السلام نے فرمایا کہ ان مشکیزوں کو دوبارہ اس کی سواری کے اوپر رکھو رکھ دیے گئے وہ عورت کہتی ہے اور صحابہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر نبی علیہ نے جو برکت کی دعا کی اور وہ برکت کی پھٹ ہو گئے, گئے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی یہ پھٹ جائے گی نبی علیہ السلام نے اس کے بعد صحابہ گراموں کو حکم دیا کہ اس کے لیے کچھ چیز جمع کرو تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی نے کچھ کھجورے جمع کی اجوا کھجورے بھی باقی کھجورے بھی اور کچھ کپڑے بھی جمع کیے فرمایا باہ کیے بطور گفٹ کے پہلے رکھے پھر اس عورت کو حکم دیا بیٹھ گئی پھر اس کے آگے وہ گٹھڑی رکھ دی کہ یہ تیرے لیے گفٹ ہے اور ساتھ میں کہہ دیا کہ ہم نے تیرے پانی میں سے کوئی کسی قسم کی کمی نہیں کی ہاں نہ اللہ نے تجھے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر برکت پیدا کر دی اور اللہ رب کے رات نے ہمیں یہ یہ چیز دے دی. یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی چیز کے اندر جب اللہ کی برکت آ جاتی ہے تو پھر کس طریقے کے ساتھ کے لیے وہ کافی ہو جاتی ہے نہانے والے نے حسن کیا ہر ایک نے وضو کیا ہر ایک نے پانی پیا اپنے اونٹوں کو سواریوں کو پانی پلایا اور جتنے برتن تھے سب بھر لیے اور اس کے بعد اس عورت کو کہا کہ تو چلی اور یہ عورت کافیرہ تھی مسلمان نہیں تھی اللہ کے پیغمبر نبی علیہ السلات اسلام کے چہرے مبارک کو دیکھا آپ کا اخلاق دیکھا آپ کا عمل دیکھا اور ساتھ میں یہ چیز بھی دیکھ چکی کہ اللہ نے کس طرح اس مشکیزے ان کے اندر یہ برکت پیدا کر دی کہ مشکیزے پھٹنے کو آ رہی اپنی بستی میں جب جاتی ہے تو بستی نے پوچھا کہ تو دیر سے کیوں آئی ہے بتایا کہ اس, اس طریقے کے ساتھ آج مجھے اس شخص کے پاس لے جایا گیا جس کو ہم لوگ صاحب اور جادوگر کہتے ہیں اور یہ یہی کچھ ہوا سب کچھ بیان کیا اس کے بعد سال بھر نہیں گزرا تھا اپنے پورے محلے والے کو جمع کر کے کہتی ہے کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے کبھی اس بستی کے اوپر حملہ نہیں کیا اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و مطالعہ نے مجھے ان کے لیے ایک تھوڑا سا ذریعہ بنایا تھا کہ ان تک پانی پہنچ گیا اب یہ جو چھوٹا سا سلسلہ میری وجہ سے ہو گیا تو اللہ کے پیغمبر نبی علیہ السلام السلام نے احسان کو یاد رکھا وہ چاہے کافرہ کا احسان کو یاد رکھا اور اس احسان کے نتیجے کے اندر کبھی اس بستی کے اوپر حملہ نہیں کیا لیکن آج میں تمہیں سب کو جمع کر کے دعوی دیتی ہوں کہ وہ اللہ کا سچا پیغمبر ہے ساحر نہیں ہے گاہر نہیں ہے نجومی نہیں ہے وہ اللہ کا بندہ ہے اللہ کا رسول ہے سچا نبی ہے تم سارے کے سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ اس ایک عورت کی دعوت پر سارے کے سارے لوگوں نے کلمہ پڑھا شیع بخاری کے اندر امام الخت رحمۃ اللہ علیہ نے اس پورے واقعے کو بیان کیا بات ہو رہی تھی برکت کی کس طرح اللہ رب نے اس کے اندر برکت پیدا پی? کر تو میرے بھائیوں برکت آتی نیکیوں سے دعاؤں سے پرانے پاک سورت الراب کے <يَقْسِبُوا> جو تمہیں آج مختلف قسم کے شہروں والے والے نظر آ رہے ہیں کہ وہ بستیاں قبرستان اور کھنڈرات کی شکل اور نمونہ تمہارے سامنے پیش کر رہی ہیں وہاں پر قسم کی, کی جگہ تمہیں نظر آتی ہے کوئی آبادیاں نہیں ہے کوئی رونق نہیں ہے ساری رونقیں وہاں پر ختم ہو چکی ہیں ولو اللہ اگر ان بستی والے لوگ ایمان لے آتے سب سے پہلے کیا ایمان اور تغبہ کی زندگی اختیار کر لیتے یعنی کی زندگی اختیار کر لیتے لفتحنا علی ہم ان کے لیے آسمان کی برکتیں فتحنا کھول دیتے اور زمین کی برکتیں بھی ان کے لیے کھولتے آسمان کی برکتیں کیا ہیں رحمت والی بارشیں نازل ہوتی بارشیں نازل ہوتی اور زمین کی برکتیں کیا ہیں کہ زمین نباتات مختلف قسم کے کھیت بہار ہریالی سبزہ یہ چیزیں ان کے سامنے اگا یہ برکت امن کے لیے ظاہر نہ دیتے لیکن شرط کیا ہے کہ لو یہ ایمان لے آتے اور تخوا کی زندگی اختیار کر لیتے اور تقوا کیا ہے گناہوں سے بچنا اور نیکیوں کو اختیار کرنا تو اگر انسان کے اندر ایمان ہوگا انسان کے اندر تقوا ہوگا برکت نہیں برکات آئیں گی اور وہ آسمان سے بھی آئیں گی اور زمین سے بھی آئیں گی آسمان سے بھی آئیں گی اور زمین سے بھی آئیں گی اللہ تبارک آسمان سے برکتوں والی نازل فرماتا ہے, بانی نازل فرماتا ہے جس سے زمین کے اوپر ہریالی نظر آتی ہے اور انسان کے لیے معاشی ضروریات جو ہیں وہ پوری ہوتی ہے اور ان کی معیشت جو ہے وہ ترقی خلاف ہوتی ہے تو تخوا کی زندگی انسان اختیار کرتا ہے دعائیں کرتا ہے دعائیں کرواتا ہے حضرت اللہ تعالیٰ کا واقعہ ویسے تو صحیح بخاری میں کئی جگہ پر ہے لیکن کتاب الدعوات صحیح بخاری کے اندر تین جگہ پر تین مختلف عنوانات کتاب امام بخاری نے اس واقعے کو بیان کیا ہے تین مختلف امام کیا مدینہ تشریف لے آئے نبی السلام کے پاس اپنے سے بیٹے کو جس کی عمر تقریباً دس سال کے قریب تھی لے کر آ گئے اور پیغمبر علیہ السلام, السلام مختلف قسم کے لوگ مختلف قسم کے تحائف ہدایا آپ کے پاس لے کر آئے ہدیہ تحفہ آپ کے پاس لے کر آئے میں بھی ایک ہدیہ لے کر آئی میرا ہدیہ کیا ہے یہ میرا پیارا سا بیٹا ہے زندگی بھر کے لیے آپ کے لیے وقف ہے یا آپ مخاد زندگی بھر کے لیے آپ کے پاس رہے گا خادموں کا آپ کی خدمت کرے گا اور دس سال حضرت انس کو ہیں کہ جب تک نبی علیہ السلام زندہ رہے مدنی دور دس سال ہے دس سال میں نبی علیہ السلام کی خدمت ملا جب یہ کردیا آپ کو ملا تو ساتھ میں ایک اور بات بھی کہتی ہے درخواست کرتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام آپ اس کے لیے اللہ تبارک مطالعہ سے دعا کریں آپ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں تو حضرت ام سلیم حضرت کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست تھی نبی علیہ السلات السلام نے ان کو اس ہدیے کو قبول بھی کیا اور ان کے لیے برکت کی دعا بھی کی دعا کے الفاظ کیا ہیں اللہ اکشر ماں نہ ہوں و والدہ ہوں وبارک نہ بارک نہوفی ہو رہی او کما کاگے پیچھے مختلف الفاظ حدیث میں آئے اللہ اس کے مال کے اندر کثرت پیدا فرما دے اکثر مالا ہوا نہ ہو اللہ اس کو اولاد زیادہ دے اللہ اس کو اولاد زیادہ دے منصوبہ بدنی والے کہتے ہیں کہ کم ہو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اس کی اولاد زیادہ ہو اکثر مالا ہوں وا دا ہو اور آگے اللہ اس کی عمر جو ہے اس کے اندر بھی اضافہ فرما دے اور اس کی عمر میں مال میں رزق میں اولاد میں بارک لہو فی ما طے نہ اللہ اس کی برکتیں نصیب فرما دے. یہ دعا اب اس دعا کا نتیجہ کیا ہے دعا کس نے کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کس نے کی ہے حضرت ام سلیم نے اور دعا کس کے لیے کی جا رہی ہے حضرت انس کے لیے جو کہ چھوٹے سے بیٹے رضی اللہ تعالی اور دعا مانگی کس سے جا جاری اللہ رب ربرا جو کہ جلال اس اللہ سے دعا مانگی جا رہی ہے وہ مبارک ہے اور حضرت انس کیا ہے مبارک ہے ان کے لیے برکت کی دعا کی جا رہی ہے تو اللہ کے پیغمبر نے جب دعا کر دی اس دعا کا نتیجہ یہ نکلا اللہ رب کے نام نے مال بھی بہت دیا اولادیں بھی بہت دی اور عمر کے اندر بھی اللہ نے اضافہ کر دیا مال کے بارے میں اور اولاد کے بارے میں اور عمر کے بارے میں یہ تین چیزوں کے بارے میں دعا کی تھی کہ اللہ ان میں برکت نصیب فرما دے ان کو زیادہ کر دے اب عمر کتنی ملی ایک روایت کے مطابق 99 سال ایک روایت کے مطابق 120 سو سال ایک روایت کے مطابق ایک سو تیس سال چلو آپ ایک سو بیس تیس کو چھوڑو نداروے سال بھی آپ لے لو تو دیکھو اللہ نے کتنی لمبی عمر دے دی اور آخری عمر تک حضرت جانس رضی اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہو رہے اللہ رب میں چلتا پھرتا رکھا ان کو یہ تو ہو گئی عمر کی بات اب بات تھی کہ اللہ مال بھی زیادہ دے دے بسرا کے علاقے کے اندر حضرت جانس رضی اللہ باغ تھا دنیا جہان کے باپ سال کے اندر ایک بار اپنا پھل لاتے تھے لیکن حضرت اللہ ان کے بار کے اندر دو بار پھل کے کے کتنا نے نوازا اور ایک دعا یہ تھی کہ اندر اس کے اولاد بھی زیادہ کر دے اولاد بھی زیادہ کر دے ان کے اپنے بیٹے اپنے پوتے اپنے نوازے یہ سب انسان کی اولاد ہے بھی بیٹی بیٹا ہے نواسا بھی بیٹا نے اپنی کے سامنے ایک سو سے زیادہ اور یہ بات ان کی سیرت کے اندر موجود ہے جب بیت اللہ شریف کا حج کرنے کے لیے جاتے تھے یتوف ہو ماں ہوں اکثر ہو بن سب ہی نا والا تھا ستر سے زیادہ ان کی اولاد ان کے ساتھ بیت اللہ شریف کا طباف کرتی تھی ستر سے زیادہ بیٹے پوتے نواسے ستر سے زیادہ افراد ان کے ساتھ بیت اللہ شریف کا طباف کرتے تھے یہ کس چیز کے نتیجہ ہے یہ ایمان تکوا نبی علیہ سلام کی خدمت میں رہنا اور نبی رسلاسلام نے ان کے لیے دعا کی ہے اس دعا کا یہ نتیجہ ہے اور پھر مال اگر زیادہ ہونا تو انسان نیکیوں کے اندر بڑھ جائے پھر برکت ہے اگر مال زیادہ ہے اور انسان نیکیوں سے کٹ جائے یاد رکھو یہ باعث سے برکت نہیں یہ اس کی ہلاکت کا سبب ہے جس طریقے کے ساتھ کارون کا مال اس کی لیے ہلاکت کا سبب بنا دا اور صحابہ کرام اس چیز پر نظر رکھا کرتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دونوں کی سیرت کا مطالعہ کرو کیوں او اپنی اولاد پر اس حوالے سے نظر رکھتے تھے شادیاں کر دی عبادات کے اندر کچھ تھوڑی سی کمی محسوس ہوئی تو آپ دونوں کی سیرت کے اندر پڑھیں گے اپنے بیٹوں کو بلا کے کہتے طلاق دے دو آج میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ملاقے دلوانے شروع کر دو بات سمجھانے کا مقصد یہ کہ یہ کس طرح ان کے اندر اہتمام وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ پہلے تمہارا جو عمل تھا سلاد عبادات جہادی سبیر وہ ایک سلسلہ میں چل رہا تھا اب اس عمل کے بعد تمہارے اندر سستی پیدا ہو گئی انسان کے اندر سستی بھی پیدا ہونی چاہیے مال بڑھ گیا دولت آ گئی گاڑی مل گئی مکان مل گیا بادشاہت مل گئی اس سے زیادہ ادا کرنے کے لیے انسان کو چیک اپنے رب کے سامنے جھک جائے ایک شخص کے پاس ایک لاکھ روپیہ تو کتنی سکا دے گا زار روپے دے گا دوسرے کے پاس دس لاکھ ہے تو کیا وہ اڑائی ہزار یا دو ہزار دیں گے نہیں دس لاکھ ہی دے گا جیسے جیسے, جیسے چیزیں آتی چلی جائے گی اللہ کی مخلوق کے حقوق اور ان کی ذمہ داریاں بھی اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ بڑھتی چلی جائے گی تو حضرت رضی اللہ تعالیٰ کے لیے آپ نے برکت کی دعا کی دوسرا واقعہ حضرت امیش سلائب رضی اللہ تعالی انہ کے بارے میں سے خاری کے اندر ہی ہے یہ حضرت پہلے باپ سے تھے اب حضرت امیش امر رضی اللہ تم دیوی شناخت قبول کر لیا دین اسلام قبول کر لینے کے بعد حضرت مطلح کا پیغام جاتا ہے کہتی ہے کہ تیرے اور میرے درمیان ایک ایسی رکاوٹ ہے کہ میں تجھ سے شادی نہیں کر سکتی ویسے تجھ جیسے آدمی کا پیغام رد نہیں کیا جاتا تیرے اندر کوئی خرابی نہیں ہو اخلاق مزاج شکل صورت ساری خوبیاں تیرے اندر موجود ہیں لیکن ایک خرابی ایسی کی جس کی وجہ سے میں تجھ سے نکاح نہیں کر سکتی وہ کیا ہے پر میں کہ کفر تو اسلام قبول کر لے میں تیرے شاہ سے نکاح کر جب یہ بات ان کو کہی گی کہنے اچھا سوچ لے لے تو سوچ وچار کرنے کے بعد کرنا پڑا اسلام قبول کر لیا حضرت عبل سلائب کہتی ہے کہ میرا حق مہر یہی ہے میرا حق المارت یہی ہے کہ تم نے اسلام قبول کر لیا اور اپنے بیٹے حضرت انس سے کہتے ہیں کہ میرے پیارے بیٹے انس میرا نکاح اس صحابی کے ساتھ پڑھا بیٹا اپنی ماں کا نکاح پڑھا رہا ہے آج ذرا ہم دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر کتنی خراب کتنی ہے طلاق ہو گئی بہن بیٹی ہوئی ہے بیٹی بیٹھی ہوئی ہے پیغامات آ رہے ہیں کوئی سوچو بچار ہی شہ خوف ہو گیا اب کو خیال ہی نہیں آیا دیکھو اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ میرے بیٹے تم بلی بنو اور میرا نکاح پڑھا دو نکاح ہو گیا اب نکاح ہونے کے بعد اللہ رب کینات نے اس بابرکت نکاح کے نتیجے کے اندر بیٹا دیا اب بیٹا پیدا ہونے کے بعد بیمار ہے سیمخاری بیمار ہے صحابی حضرت ابو ابلا پہ تشریف لے گئے اور جب واپس آئے تو ان کے آنے سے پہلے ہی حضرت میں سنایا مضی اللہ تعالیٰ نے وہ بیٹا جو کہ بیمار تھا موت ہو گیا اس کو نہلایا کفن پہنایا اور کمرے کی ایک سائڈ میں ان کو لٹا دیا سدا دیا حضرت البۃ رضی اللہ تعالیٰ جب تشریف لاتے ہیں تو پوچھا کہ بیٹے کا کیا حال ہے صحیح بخاری کے الفاظ ہے کہتی ہوا از کل وہ بڑے آرام اور سکون کے ساتھ ہے بڑے سکون کے ساتھ ہیں. یہ جو موت ہوتی ہے نا موت یہ نیک آدمی کے لیے بائیں سے سکون ہے اللہ کی نعمت موت نیک آدمی کے لیے بیماری نیک آدمی کے لیے اللہ کی طرف سے نعمت ہے صبر کرنا چاہیے انسان کو کہتی ہوا از کل بڑے آرام کے ساتھ سو گیا ہے وہ بے فکر ہو گئے کھانا کھایا کھانا کھانے کے بعد رات گزری میاں بیوی بی کی حیثیت سے رات گزری صبح جب فجر کے لئے نہا دھو کے جانے لگے تو اب حضرت عمر نے کہنے لگی کہ نبی علیہ السلام اسلام کو بتا دینا کہ ہمارے بیٹے کا جنازہ ہو جب یہ بات صحابی کو معلوم ہوئی تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل یہ تو نے کیا کیا اتنا بڑا مسئلہ تم نے رات اس طریقے کے ساتھ گزاری اور اب یہ کہے آپ صبر دیکھیں ان لوگوں کا بہرحال نبیل اسلام کو جا کے بتایا جب آپ کو بتایا اور یہ بھی بتا دیا کہ معاملہ اس اس طرح ہوا ہے میں باہر تھا میں جب آیا بیوی نے یہ الفاظ کہے جبکہ بیٹا فوت ہو چکا تھا اس کے بعد ہم نے رات گزاری صبح نہ ہاتھ دھو کے جب نکلنے لگا تو بیوی نے یہ الفاظ کہ تو اس موقع پہ نبی السلام نے کیا فرمایا صحیح بخاری کے الفاظ ہیں بارک اللہ فی لت کما حاضی بارک اللہ فی لہلا کما حاضی اللہ تمہاری اس کے اندر برکت نصیب کروایا یہ آپ نے دعا دیا بارک اللہ فی للہ تکما حاضری اور اسی رات ہی اللہ تمہارک مطالعہ کا حکم ہو گیا جو رات گزری تھی بچہ پیدا ہوا تھا حضرت فرماتے ہیں کہ میری امی جان نے بچے کو صاف بہلا دلا کے صاف ستھرے کپڑے پہنا کے کپڑوں میں لپیٹ کے مجھے دیا فرمایا کہ جاؤ نبی السلام کے پاس لے کے جاؤ اور آپ سے جا کے ان کے لیے دعا کرو اور ساتھ میں خجور بھی دے دی کہ یہ خجور بھی لے کے جاؤ اللہ کے پیغم پر نبی السلام اس خجور کو اپنے منہ میں لیں گے چبائیں گے اور آپ کی دعا مبارک اس کے اندر شامل ہوگی وہ اس بچے کی پہلی خوراک بنے گی نبی علیہ السلام کے پاس حضرت حلس اپنے چھوٹے سے بھائی کو لے کر گئے نبی علیہ السلام نے ان کے ہاتھوں سے لیا اپنی گود میں لیا اور اس کے بعد نبی السلام نے کھجور لی اور اس کو اپنے منہ مبارک میں اس بچے کو دی اور اللہ تبارک مطالعہ سے برکت کی دعا ہوا. اب یہ بچہ بڑا ہوا اللہ تبارک مطالعہ کس طرح کی برکتیں نصیب کروائی قرآن پاک کا حافظ اور اس سے پھر آگے سات بیٹے اور ایک روایت دس بیٹے پیدا دس کے دس پرانے پاک کے حافظ احادیث کا حافظ پرانے پاک کا حافظ اور جو وہ سات یا دس بیٹے اللہ نے جو اس بچے سے پیدا کی جس کے کی لیے آپ نے اس وقت بھی دعا کی کہ بارک اللہ فی لہرت تمہارا حاصل ہی اور آج آپ نے اپنی گود مبارک کے اندر لے کر بھی آپ نے اس کے لیے دعا کی اللہ رب کے کینات نے ساری زندگی اس کی برکت والی بنائی اور اس برکت کے نتیجے کے اندر اللہ رب کینات نے جتنے بیٹے دیے سب کے سب قرآن کے حافظ حدیث حافظ. ایک اور صحابی ہے زہرہ بن محبت ابواقی ان کی کنیت ہے چھوٹا سا بچہ ہے بیمار ہے جب اسلام کے پاس ان کی خالہ لے کے گئی آپ نے اس بچے کے سر کے اوپر باسا سر کے اوپر آپ نے ہاتھ پھیرا اللہ سے دعا کی اللہ نے بیماری بھی ختم کر دی اور ساتھ میں اللہ کے پیغمبر نے دعا کی کہ اللہ اس کے مال کے اندر برکت مسیح فرما دے اب مال میں کتنی برکت ہوئی وہ کہتے کہ میرا نانا مجھے عبداللہ بن نشاب اپنے ساتھ بازار میں لے کے جاتے اور میں چھوٹا سا بچہ تھا میں کسی سے سودا کرتا ہوں میں کسی سے بات کرتا ہوں سودا میں کرتا بات میں کرتا اس بات کے نتیجے کے اندر سودے کے نتیجے کے اندر جتنی چیز ہم لیتے ہیں اتنا زیادہ اللہ تبارک مطالعہ ہمارے لیے اس کے اندر منافع رشی ہوتا اور مجھے عبداللہ بن بنر اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ دونوں کہتے تھے کہ اے ابویم اشرق نہ ہمیں بھی اپنا شراکت دار بنا لے اللہ کے اللہ نے جو تیرے لئے برکت کی دعا کی ہے لمحات کے اندرافٹ کے اندر لے کر اپنے گھر کے اندر الْقُرَانَ لَفَتحْنَا برَكَاتِ مِن <بَلْعَصِ> کیوں کہ یہ نتیجہ ہے کا نتیجہ ہے عقیدہ توحید کا نتیجہ دلہ کا نتیجہ ہے ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں برکت ہو ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے کاروبار میں برکت ہو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عمر کے اندر برکت ہو تو ہمیں چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو قرآن و سنت کا تابع کر قرآن و سنت کا تابع کر لیں اس کے پیچھے اپنے آپ کو چلانا شروع کر دے تو بڑا کافی برا کاف مل کے چلی جائے ایک ہی ہم کھانا کھاتے ہیں کھانا کھانے کے بعد دعا پڑتے ہیں لیکن دودھ پیتے ہیں تو دودھ کے بعد ہم کیا دعا پڑھتے اللہ مبارک لنا وزدنا ملو. یہ دعائیں اللہ اس میں برکت کر دے اور زیادہ میں رشی کرنا فی ہے یہ دعا ہے برکت کی دعا ہے رکوع کے بعد جب ہم اٹھتے ہیں اللہ مربرا لکل حمد حمدن مبارکن فی مبارک فی ہے یہ اس کے الفاظ ہے جس کے اندر انسان اللہ کا شکر ادا کرتے کرتے یہاں تک پہنچتا ہے ایک صحابی نے جب یہ الفاظ پڑھے صحیح بخاری کی اذکار قرآن مجید کی تلاوت اور اس انداز کے اندر جو ہے نبی سنت اور سیرت کے مطابق اپنے آپ کو ڈال لینا یہ وہ راستے ہیں جس کے ذریعے ہمارے گھروں کے اندر برکت آئے گی ہم شادیاں کرتے ہیں جب نکاح ہو جاتا ہے تو دلہے کے لیے ہم دعا کرتے ہیں دلہن کے لیے دعا کرتے ہیں بارک اللہ ہوں بارک اللہ ہوں فی کما جمع بین کما اللہ ان دونوں کے اوپر برکتیں نازل فرمائے ان دونوں کی زندگی کے اندر برکتیں نازل فرمائے یہ برکت کی دعا دعائیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہے نبی رسلاس نام نے فرمایا اتنا بارہ قطر نکاح ہے ایسا رہو محدات شادی سے پہلے انسان یہ کام بھی تو کرے جو برکت کا ذریعہ ہے اتنا بارہ قتر نکاح ہے فرمایا کہ سب سے برکت والی شادی برکت والا نکاح وہ ہوگا ایسا رہو جس کے اخراجات سب سے کم جس کے اخراجات سب سے کم اور ایک عدیش میں فرمایا کہ ایسا ہوں صدا کر انکت نکاح ہے ایسا ہوں صداقہ سب سے زیادہ برکت والی شادی وہ ہوگی جس کا حق الما اتنا آسان ہو اتنا ہلکا ہو کہ وہ آسانی کے ساتھ اس کو ادا کر سکے آپ اور ہم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی شادیاں کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ گھر بستا رہے اس گھر کے اندر خوشیاں ہو تو اس سے پہلے ہمیں یہ چیزیں بھی دیکھنی ہیں کہ ایمان بھی ہو تخوا بھی ہو نبی علیہ کی جو تعلیمات ہیں ان کو بھی اپنے مربوزے خاطر رکھیں اور اس کے اندر یہ بات کتنی اہم ہے کہ حق المار سب سے کم رکھنی ہے اور شادی کے اخراجات سب سے کم ہونے چاہیے اتنا بارا قتل نکاح ہے ایسا ہو نبی علیہ اللہ اسلام نے اپنی شادیاں کی اپنی بیٹی بیٹیوں کی شادیاں کی, کی صحابہ کرام نے شادیاں کی لیکن دیکھ لی کتنی شادی حضرت جاور کا واقعہ آپ نے سن لیا نبی اسلام کو خبر تک بھی نہیں ہوئی کس نے شادی کر لی جب بتایا تو پوچھا کہ کواری عورت سے کی ہے یا بیوہ سے کی ہے عبدالرحمٰن نبی اسلام کے صحابی ہیں بشرا صحابی ہیں وہ نبی اسلام کے پاس آئے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں آپ نے پوچھا کہ یہ نئے کپڑے آج کیسے پہنے ہوئے ہیں وہ صاحب ہی کہتے کہ اللہ کے نبی علیہ اللہ میں نے شادی کر لوں یعنی آپ اس سے پہلے پتہ تک بھی نہیں چلا اب یہ کاٹ چھپیں گے حال بک ہوں گے پھر اتنے قسم کے کھانے ہوں گے اب جہیز آئے گا یہ مختلف قسم کے بوجھ اور رسومات جو ہم نے اپنے اوپر لاپ دی ہیں چیزیں ان کی وجہ سے برکت ختم ہو جائے کتنے سال دی ہے اس کے بعد نبی السلام نے مجھے اللہ مجھے اسے پوچھا کہ کتنی حق باہر کہ کہ کی کے برابر سونا. آپ نے کہ ایسے لگتا ہے کہ پہاڑوں سے سونا تراش تراش کے تم لا رہے ہو کرو چیک بکری کا کیا؟ یہ کی صاحب اب نبی علیہ السلام سفر میں تھے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی سے تو سفر آپ کی شادی ہو گئی اب اس کے بعد جب علیمے کا مرحلہ آیا تو نبی علیہ السلام کے اپنے پاس کچھ نہیں تھا صحابہ کرام سے فرمایا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لے کر آ جاؤ سارے صحابی گویا کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میرے پاس تو صرف اتنا ہی کچھ ہے آپ اپنے اپنے گھر سے کھانا لے کر آ جاؤ مل کے بیٹھ کے کھانا مل کے بیٹھ کے کھا لیں یہ وہ شکل جا کے بڑھتی ہے آپ نے صحابہ کو حکم دیا اب اس کے بعد ایک دسترخوان چمڑے کا تھا چمڑے کا بناؤ نیتر پرانے چمڑے کا چمڑے کا نیا تھا لیکن اب پرانا ہو گیا اس کو زمین پہ بچھا دیا برتن نہیں تھے تو آپ نے زمین کے اندر چھوٹا سا گڑا کھودا اس چمڑے کو اس میں دبا دیا اور اس کے اندر زیتون کا تیل ڈال دیا جیسے یہ گلاس ہے اب اسی طرح اگر چمڑے کو زمین کے اندر گاڑ دیں گے تو وہ گلاس بن جائے گا بنتر بن جائے گا اب فرمایا کہ سیرتون کے تیل کے ساتھ کچھ لگا کے کھا دو یہ سلاق کر اگر آپ چاہتے تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا تھا لیکن سادگی نے تو سفر میں شادی آپ کتنی سادگی تو میرے بھائیوں برکت اگر چاہیے نبی وسلم فرماتے کہ نکاح ہے ایسا سب سے زیادہ برکت اس شادی میں, اس گھر میں آئے گی کہ جس گھر کو بسانے کے لیے تم نے نکاح کیا لیکن اس کے اخراجات سب سے زیادہ کم کم سے کم اخراجات یہ چیزیں ہونی چاہیے میرے ایک اور حدیث ہے نبی اسلام کے ایک صحابی ہے کہتے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اسلام ہم کھاتے ہیں لیکن لا نش سیر ہو کے نہیں کھاتے پیٹ نہیں بھرتا کھا رہے ہیں لا لش پیٹ نہیں بھرتا تو نبی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تا متفرقین کیا تم الگ الگ بیٹھتے کھاتے ہو عرض کیا کہ جی الگ الگ بیٹھتے کھاتے فرمایا کہ تم سب ایک ساتھ بیٹھ کے کھاؤ اور اللہ کا نام لے کے کھاؤ ایک دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب کھانے پینے کی چیز میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے یا کسی بھی کام میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو شیطان اس میں شریک ہو جاتا ہے شیطان اس میں شریک ہو جاتا ہے اور جب شیطان اس میں شریک ہوگا تو برکت اٹھ جائے گی تو اس سے بھی آپ سمجھ لیجیے کہ برکت کو کیسے حاصل کریں مل کے بیٹھ کے کھا دو دو لیں کے کے دو سے زیادہ مل کے بیٹھ کے کھا لیں بسم اللہ پڑھ کے کھائیں اپنے سامنے سے کھائیں اچھا پھر ایک اور بھی حدیث یاد آ گئی نبی السلام کو بات ہے جس برتن میں تم کھا رہے ہو جس برتن سے تم کھا رہے ہو اس کی سے تم نے کھانا درمیان سے نہیں کھانا کھانے پینے کی جو چیز کا سینٹر اور درمیان ہے اللہ کی رحمت فرمائے وہاں پر نازل ہوتی رہتی ہے لہذا تم نے سیڈو سے کھا ہے درمیان سے نہیں اپنے سامنے سے کھاؤ سائڈ سے کھاؤ بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ پھر ساتھ اسی کو شامل کرو اللہ مبارک مطالعہ پھر اس کھانے کے اندر برکت رسید کروا دے تو یہ ہے راستے برکت کو حاصل کرنے کے کہ ہم کس کس طریقے کے ساتھ برکت کو حاصل کریں تو سب سے پہلے نمبر پر ہمارا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے پھر اس کے بعد انسان کا عمل ٹھیک ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سمجھ لے کہ جس چیز کے اندر نے برکت رکھی ہے وہ اللہ ابلالمین نے اس کے اندر یہ اثر رکھا ہے مگر نہ بذات خود اس چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے بذات خود اس چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ نہیں کہ انسان اسی کی پوجا پاٹھ کرنے شروع کرتے ہیں جیسا کہ نبی اصلاح نام کے حدیث ہے آپ نے کلونجی کے بارے میں اشار چپایا کہ موت کے علاوہ سب چیزوں کے لیے شفا اس کو حق بت البرا کا کہا جاتا ہے استعمال کریں گے نے رکھا اللہ نے مبارک اور اس نے برکت اس کے اندر رکھ دی اور اسی نے اس کے اندر یہ تاثیر رکھی تو میں اس کو حاصل کر رہا ہوں یہ نہیں کہ انسان کلونجی کے جائے اور اسی کو سجدہ کرنے لگ جائے سب برکت اس چیز کا نام ہے اور برکت یہ سمجھ سید المر فاروق رضی اللہ طرح ہو حضر اسمد کے پاس تشریف لے گئے جو کہ جنت کا ایک پتھر ہے سفید اتراتا سب ودا تو خطاء میم انسانوں کی خطاؤ نے اس کو کالا کر دیا انسانوں کی کالک نے گناوں کی کالج نے اس کو کالک دیکھیے گناہوں کے اثرات ایک دوسرے کے اوپر بھی پڑتے ہیں نیکیوں کے اثرات ایک دوسرے کے اوپر پڑتے ہیں حضرت فاروق رضی اللہ فاروقر عصمت کو کہتے ہیں کہ حضر عصمت مجھے معلوم ہے ان نہ کہ حاضروں تو اپنی ذات کے اعتبار سے نہ کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے اگر میں نے نبی علیہ السلام کو تیرا بوسا دیکھتے میں نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی تجھے بوسہ نہ دیکھا کیا پتہ چلا کہ حجر اسود بھی اپنی ذات کے اعتبار سے نف نقصان مالک نہیں نفا نقصان صرف اور صفال ہے اور لوگوں نے پتھر پہنے ہوئے یہ فیروزہ ہے یہ فلاں ہے یہ راس آیا یہ راس نہیں آیا اللہ کے بندو یہ شرک ہے تمہیں اللہ نے اسرم المخلوقات بنایا تم پتھروں کو اپنا مشکل پشا سمجھتے ہو یہ پتھر پہنوں گا تو رزق میں برکت آئے گی کاروبار چلے گا گاڑی چلے گی یاد رکھو یہ شرک کی لامت ہے جس میں سب دام دی ہے اور اس کی دنیا اور آخر پر بات ہوتا ہے ویسے خوبصورتی کے لیے پہنتے پہنے لیکن یہ سمجھ لیں کہ اس کے پہننے سے میرے رزق کے اندر برکت آئے گی اس کی پہننے سے میں موت سے بچ جاؤں گا پھر یہ ساری چیزیں جو ہے غلط ہے اور ان کی کوئی حیثیت اہمیت نہیں ہے بہرحال بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ برکت جو ہے یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی طرف سے نصیب ہوتی ہے اگر کسی کے پاس چیز تھوڑی بھی ہو تو اللہ تبارک و مطالعہ اس کو ان کے لیے کافی بنا دیتا ہے اور اگر زیادہ ہو تو ان کو ان کے لیے باعث خیر اور باعث دفعہ بنا دیتا ہے اور ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں قرآن مجید کے پیچھے چلنا ہے ہمیں اپنا ایمان ٹھیک کرنا ہے اپنا عیدہ ٹھیک کرنا ہے اور اعمال شادے اختیار کرنے ہیں اور وہ چیزیں ہمیں اختیار کرنی ہیں جن چیزوں کو جن چیزوں کو باعث برکت کہا گیا ہے جن چیزوں کو باعث برکت کہا گیا ہے اللہ تبارک مطالعہ ہمیں صحیح طریقے کے ساتھ دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے عمر میں ہمارے علم میں ہمارے رزق میں ہمارے مال میں اور ہماری اولاد میں اور ہماری پوری زندگی کے اندر اپنے خاص فضل و کرم سے اپنی برکات شامل فرما دے اللہ تبارک ہماری دنیا اور آخر خیر والی بنا دے سبحان رب کرب عزت وسلام و رحمۃ اللہ, دلال اللہ, دلال اللہ دلال